الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أن ننفسنا من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أجله ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم امهات ينهون عن الخير ويبنون من المعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم منكر فليغير بيديه فئن لم يستطع فبلسانه فئن لم يستطع فبقلبه وذلك افضل الايمان وتق الله العظيم رب سخني صدرني ويسليني ويحفظ اغرب من لساني قولي محترم دوستو في पिछले जुमे बरनी اب پارا یہ حدیث پڑیوں نے عرض کیا تھا کہ جتنے علیہ اسلام تشریف لائے ان کی نبوت زمان اور مکان کے لحاظ سے محدود تھی زمان ان زمانہ پچاس سال سو سال, سال دو سو سال کے لیے مکان یعنی علاقہ ابن ساحل کے لیے اور جو ہے تو اور سدوم کے علاقے کے لیے ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تو وہ فلسطین کے علاقے اور شام فلسطین کے علاقے کے پیغمبر اور لوت اسلام جو ہے سدوم کے علاقے کے پیغمبر تو نہیں تو زمان مکان کے لحاظ سے محدود ہوتی تھی حضور صلی اللہ رول نبول جو ہے یہ زمان اور مکان دونوں لحاظ سے لامحدود ہے جمانہ بھی آپ کا لامحد ہے قمت عبدلاباد اور مکان بھی آپ کا لامحدود ہے ساری روئی زمین ساری قوم سارے رنگ ساری نسلیں تو اس کا ایک بندوبست کیا گیا دین کے بگڑنے کے جو اسباب تھے اور ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا وہ دو ہے ایک شرک کا داخل ہونا اسی شریعت محمدیہ میں تصویر سازی کا حرام ہونا بت سازی کا حرام ہونا اور ایسا طرح اختیار کرنا ادباد آتاب کا جو شرک کی طرف لے جانے والا ہو سب کو منع کیا گیا نیوز السلام کے آگے ان کے گیارہ بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا سجدہ تعظیمی سیدائے تعظیمی کیا سجائے تعظیمی شریک میں جائے تھا ہمارے ہاں سیدائے تعظیمی میں تو چھوڑے ہیں. اگر ملتے ہوئے آدمی ہاتھ ملا رہا ہو سر کو ایسے کر رہا ہو جکا رہا ہو تو یہ بھی نہیں جکانا چاہیے جھک ہوں ہو جھکنا نہیں چاہیے سر کو نہیں جھکانا چاہیے کیونکہ اللہ کے لا اللہ کے غیر کے آگے کسی تعظیم کا کوئی درجہ اس کے اختیار کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تاکہ شرک کا دروازہ بند ہو اور دین کی تحریف کی دوسری وجہ دین کے مٹنے کی دوسری وجہ دین کی تحریف رہی ہے تحریف یعنی بدلنا مفادات کے مفادات کے تحت یہود نصارہ دین کو بدل دیتے تھے جب بڑی رشوت ملی اور بڑی عشید کا آدمی آیا اس کے لیے حکم کو بدل دیتے تھے سورہ بکرامین کی عادتوں پر ان کو لمبا کی عادتوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے کہ یہ تھوڑا فائدہ لے کر دنیا کا اور پیسہ لے کر احکامات کو بدل دیتے تو قرآن پاک کو ایسی ترجیح پر نازل کیا گیا کہ وہ کیا تک محفوظ ہے اس کے تبدیلی کی کوئی گنجائش ترہی عربی زبان کی اپنی ایک ہیت ہے شکل ہے اس کی ایک پھر قرآن کا اگر اپنا اسلوب ہے انتخاب الفاظ ہے اس کی بندش اور فکروں کی ترتیب ہے اس کے اپنے کے گرامر کے جو اصول ہیں اتنا موقع پھر عربی کا رسم الخواتا آپ دیکھتے ہوں اس اسے الف لکھا ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا کراتے افسار پڑھے کہتے ہیں الف خالی جی؟ نون پر الف خالی الف موقوف وہ پڑا نہیں جاتا کسی لفظ کے آگے بھی الف ہوگا کسی بھی الف ہوگا پڑھا نہیں جائے گا آپ دیکھنا سوچتا ہوگا کہ گلب کے بغیر لکھ جائے تو کیا جگہ کم کرے گا حالانکہ وہ گلف ہے طرف دیوار ہے دوسرا لفظ دیوار ہے جب گرامر کے اصول اور کلیات ڈالے جاتے ہیں تو ایسی دیوار ہے کہ معنی کو بدلنے نہیں دیتی تو دین محمدی کی تاکہ احمد حفاظت کا بندوبست ایک اس طرح کیا گیا کہ قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا اور ایک یہ ہے کہ اس عمر میں اس اس پہلی امرتوں میں امر بالمعروف معروف اور نی امنکر کو مستحد کی شکل میں رکھا گیا تھا اس اسمت میں جو ہے تو اس کو فرض کی شکل میں رکھا گیا اور فرض کفایا کی شکل میں رکھا گیا فرض کفایا جو ہے یہ فرض ذہن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیسے جی فرض اہم تو یہ کہ آپ کے ذمہ الگ فرض ہے نماز ہر ایک ذمہ فرض ہے آپ نے پڑھ لی آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا آپ ہو گیا فرض اہم جو ہوتا ہے یہ فرض کفایا سے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کو آدمی ادا کر کے فرض بخدوش ہو جاتا ہے فارو ہو جاتا ہے اور فرض کے فایا کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے ایک امت کے لیے گروہ امت کے لیے اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کافی ہو جائے سب کی طرف سے وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے آپ کافی ہو جائے آپ تو اس کے ذریعے بہت کوشش طرف کرنی پڑتی جب تک کافی نہ ہو تو اس کوشش کا جو ہے پھر امتحان نہیں ہوتا اس کو ختم نہ ہوئی کرنی پڑ رہی ہے اب جنازہ اتنے آدمی نہیں ہے کہ اس کی قبر کھو جا سکے اس کو گھسل دیا جا سکے وہاں تک پہنچایا جائے اور ڈال دیا جائے دفن کر دیا جائے بغیر تکلیف کے اتنے آدمی نہیں ہے تو سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ تر کے, جناز... تر کے جنازہ کا گنگار ہوا پایا میں یہ مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورا ایک علاقہ اور پورا ایک گروہ انسانیت یہ گناہ کی زد میں آ جاتا ہے <تصوح> <تصوح> تو اس میں جو یہ کفایت فضل کفایت کے درجے میں علائق ایک مت کو رکھا گیا اس کے دو پہلو ہیں ایک خیر کو پھیلانا اور ایک شر کو روکنا اور یہ کرنے کے تین درجے ہیں پہلے درجے میں یادون الخیر پھر دوسرے درجے میں جامن بالمعروف تیسرے درجے میں جن منکر من پہلے فضائل سنا کر اور راغب کر کے اللہ کا خوف دلا کر امار کی قدر سمجھا کر لوگوں کے اندر سجات پیدا کی جائے تو عمل کے لئے تیار ہو جائے جب عمل کو کرنے کا کہا جاتا ہے اور جب اور بڑھ جائے پھر برائی سے روکا جاتا ہے اور ہر چیز اگر وہ معاشرت میں بڑائی آئیے اس کو روکنا ہے معیشت میں آئیے اس کو روکنا ہے اور معاملات میں آئیے اس کو روکنا ہے اور سب سے مشکل اصلاح جو ہوتی ہے سب سے مشکل نہیں جو ہے یہ حکومتی ادارے کو درست کرنے کا ہوتا ہے اس غلطی سے یہ گیا گیا جہاد کلم تو حقن سلطان ان جائر ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے بیچ میں ملا جیون احمد اللہ علیہ جامع مسجد دلی میں جمعے کا بیان کر رہے تھے آگے آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب مسئلہ بتائیں کہ ریشم پہننا حلال ہے برد کے لیے کہ حرام ہے تم نے کہا اس کا جواب تو میں آ کر دیتا ہوں گھر گئے اور اپنی وسیعت کر کے آ گئے میں پکڑا گیا مارا گیا یہ یہ میری وسیعت ہے بس آپ سے میں فارغ ہو گیا اور آ کر ممبر پر بیٹھے اور ریشم کا پین نہ کے لیے حرام ہے اور کوئی حلال سمجھ کر پہن رہا ہو تو وہ کافر ہو گیا اور حلال تو نہیں سمجھتا لیکن گناہ تو سمجھتا ہے اس کو لیکن پھر یہ پہنتا ہے اپنے کسی مزے کے لیے کسی چاہت کے لیے پہنتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ہوتا ہے اور مسجد میں ہنگامہ ہو گیا بادشاہ کے کپڑے رشمی ہیں فلاں وزیر کے کپڑے ہیں بادشاہ دربار کے رشمی کپڑے پہن ہوئے بیٹھے ہنگامہ ہو گیا وہ نماز پڑھا کے ہوئے تو بادشاہ جان بادشاہ کا حکم کہ کو گرفتار کرو تو بیٹا ان کا جیسا المگیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھا ملاجیمین صاحب کا وہ آیا سنگا کہ ادر صاحب اور میرے بادشاہ صاحب نے صاحب کی گرفتاری کو حکم دے دیا نے کہا لاؤ ہمارے ہتھیار بھی لے آؤ تو شاگرد جانتا تھا کہ ان کے ہتھیار کیا ہو جو ہے لوٹا اور مسلح اور سواس لے آیا وہ وضو کر کے مسلے پر بیٹھ گئے تو رنگیب المیر کو ان کی ولایت کا اور اللہ کے ہم مقبولیت کا اندازہ تھا اس اندازہ دوڑ کے نواز پڑھی اور بد دعا دی تو نہ مغل رہے گا نہ مغل کی حکومت رہے گی انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں استاد صاحب, صاحب میرا جو ہے باضو ہو کر پر آ گیا ہے اگر اپنی خیر بنانی ہے تو کوئی بندوبست کرو تو انہوں نے جا کر موقوف کیا گرفتاری کا حکم اور جا کر معافی مانگی تو نہیں یہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پر سلاطین کے آگے حکومتوں میں یہ منکر کرنا وہ تو جان سے ہاتھ کی نیت کرنی ہوتی ہے لیکن اللہ کیسے بندے ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک حکم کا زندہ کرنا اتنا ہوتا ہے کہ اس کے, اس کے سامنے ان کی اپنی اپنے بال بچوں کی اپنے خاندان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی جان کی قیمت دیارے عشق میں ہے دو جان فضا سے سر و دو دوش یہ جان جا ہے اس کی قیمت تو دوست کی گلی میں لگتی ہے دوست کے شہر میں لگتی ہے دوست کی گلی تو یہ پتا ہے کہ جان کی قیمت جو ہے یہ تو دوست کے شہر میں لگتی ہے اور جب سے ہم نے یہ خوشخبری سنی ہے جب سے ہم نے یہ سنی ہے کہ سر کی بڑی قیمت لگ رہی ہے دوست کی گلی میں تو اس سے سارا ہمارا ہمارے کرنے پر بوجھ بنے ہوئے کب اترے اب اترے اور اب اترے کب اترے اور جلدی اترے تو اللہ کیسے بندے ہوتے ہیں کہ شہادت اور اللہ کے نام پر جان دینا اپنے آپ کو اپنے خاندان کو قربان کرنا ان کی چاہت اور مزہ اور لطف کی چیز ہوتی ہے شام پڑے نہ لما وغیرہ رحمت اللہ لے کے سابق جنگی کر نامے دوسرے نام پر چھاپیے کسی اور نے اور یہ اور کتابیں صحاب اکرام کی جذبوں کی اور یادوں کی ہیں پرندہ پتہ چلے صاحب اکرام کس جذبات والے سے تو مت مسلمہ کو سب سے بڑی ابتدا اور آزمائش جو ہے یہ سب سے پہلے یہودیوں کی طرف سے اس کو مبلا ہونا پڑا ہے اور دور فاروقی میں یہودی عبداللہ بن سبا مسلمان ہو کر آیا ہے آ کر مسلمان ہوا ہے اور بندہ مڑا رہنے گا اور اس بار یہود نے جب کوئی دیکھا کہ دنیا اسلام کا ایسا دبدبہ ہے ایسا ایسا ایسی مستحکم ایسی مضبوط ہے کے خلاف کوئی کام کیا نہیں جا سکتا اور عقائد میں اختلاف ڈالنا اور دین میں فرق ڈالنا اور دین کے تشریح کو خراب کرنا فرقہ کیا بنانا یہ تو ہی نہیں سکتا آئیے کہنا ہے کہ ان کے اندر سیاسی اختلاف ڈال کر ان کو پارٹیوں اور ٹکڑوں میں ڈالا جائے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے تو اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے عبداللہ بن منصوبہ دور فاروقی اور مسلمان ہوا اور جب بھی کوئی مشورہ شورا کا مشورہ وغیرہ ہوتا تو جب دیکھتا کہ جس کس بات پر اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کو چھانتا تھا اب کسی صادی کی رائے پر سے عمر فاروق عد اللہ نے اختلاف کیا ہے اور اسے کوئی سخت بات کہی ہے تو اس کو کہتا جی دیکھو جی ممین کا کیا آج پہنچتے ہیں آپ اتنے غصے کیے ہیں آپ نے اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے آپ کی رائے تو بہت زیادہ آپ کی رائے کے خلاف گرائے لی اور صاحب اکرام تو بڑی منگی ہوئی شخصیات تھے حضور صلی اللہ کے براہ راستہ تو لہٰذا اتنا آسان ان کے اندر خلاف ڈالنا تھا نہیں اتنا ہو نہیں سکتا تھا ایسی کارکردگی کو جو دیکھا تھا عبدالرحمان نے نومت نے رپورٹ دی ہمارے فاروق اللہ عنہ کو کہ آدمی فسادی ہی. تو فساد مدینہ بدر کر دیا چلا گیا ملک شام چلا گیا ملک شام, شام کے گورنر امیر عنہ سے تو وہاں جا کر اس نے جو کام کیا تو امیر بھاوی رضی اللہ کی یہ وہ دہات الب ان کو کہتے ہیں عرب کے پانچ فائیو فریبیا جو ہے عرب کے پانچ دماغ پارفیس جو ان کی جانت والے یہ تھے ان میں سے یہ تھے لگا لی ایک آدمی پھنسا ان کے آگے رپورٹ ہوئی کہ ایک آدمی سراہ جو مسلمان ہوا ہے لیکن وہ سیاسی اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو شان سے شان سے ملک بدر کر دیا یہ مسئلہ چلا گیا میں امرسر چلا گیا دور فاروقی مکمل ہوا اور دور عثمانی آیا اور صاحبہ اکنام رضوان اللہ مجمعین جو ہے کافی برے ہو گئے اسی اسی سال عمر ہیں ستر ستر سال عمر ہیں اور پچاسی سال اور پچاسی سال عمر ہیں عثمان رضی عدل اعظم نے اپنے دور میں ایک فیصلہ کیا کہ قابل صحابہ کو گورنریوں سے ریٹائر کروایا اور ریٹائر کرنے کی وجہ کہ جس تک جس مقام کا صحابہ رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقویٰ تھا اس پر نعمر لوگ چل نہیں سکتے تھے اور جس معیار پر نومر چلنا چاہتے تھے صحابہ نام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے معیار کو کم کرنے کے یہ کسی صورت میں تیار نہیں تھے سب سے بڑا مسئلہ عثمان عدل اعظم کو ایران, کا, ایران کی طرف سے درپیش ہوا ایران والے سات نبی وکاس عدلا کے خلاف بار بار اٹھالے کرتے تھے اور نمائندگی اور ڈیمانسٹریشنز اور پرزنٹیشن دربار خلافت میں بھیجتے تھے اور سات نبی وکاس عدل اشدہ بشتا ہیں ان دس شادیوں میں ہیں جن کو جنت کہا گیا ہے دنیا ایک دفعہ ایک ڈیمانسٹریشن آئی جن کے خلاف تو ان نے سے پوچھا اچھا آپ کو آپ ان کے کون کون سے ان کے کہہ رہے ہیں جن کی مناظر پر میں ان کو ہٹاؤں تو انہیں اور باتیں گداری گرنے کہا نماز بھی ٹھیک نہیں پڑتا ہے اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے یہ نومر و سلب ہے نوجوانوں سے جتنے میرے سامنے بیٹھے بیٹھی ہو مخلوق نا کہ سب سے زیادہ علیہ کار تم بنا کرتے ہو دشمن کا اور عام جن لوگوں کے سامنے تاریخ رہی ہوتی ہے اور ہماری نظر وہ دور تک جا رہی ہوتی ہے سو سالوں ادھر سال کو دیکھ رہی ہوتی ہے سو سال, سال پیچھے کو دیکھ رہی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے ہماری بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کو ماننے کے کا مطلب آفتاب ہوتے ہیں جب ہماری عمر کو آتے ہیں پھر ماننے کا وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس دور کے لیے ہمارا مشورہ اور آپ کا جوش و خروش کام کرے گا مشورہ اگر ہمارا ہو کارکردگی جوش و خراش آپ کا ہو تو پھر تو کام نکلے گا نوجوان کے نماز پڑھنا نہیں آتا تو اسمان اللہ عنہ تذکرہ کیا ان کے سامنے کہا افسوس کہ میں حضور کا صحابی اور میں نماز پڑھنا میرے سیکھ سکا تو میں نے کیا سیکھا تو رضی اللہ نے اوسرے کہ پر نومور بھیجیں گے نومور لڑکا بھیجیں گے جیسے یہ ہوں گے جیسے آپ ہوں گے ایسے گورنر ہوگا جیسے یہ ہوں گے اخابر صاحب کو جو کیا گیا نومروں میں گورنر مقابلہ آرائی شروع ہو گئی آپ صدیقی اولاد جو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ ہم ہمارا ہاک ہے اور جو ہے آشمی کہتے ہیں کہ حضور کا خاندان تو ہمیں ہمارا ہاک ہے اور یہ نوجوانوں میں اور یہ عزلہ بن صبا جو ہے یہ مرغی شام سے بدل ہونے کے بعد یہ چلا گیا مصر چلا گیا مصر کا نیا گندر عبداللہ بن ابی سرا بنایا گیا اس کے ساتھ مقابلہ رائے محسوس کرنے والی شخصیت تھی محمد بن ابکر ابوبکر بیٹھے کیا آپ اس گردنی پر ہو مقابلہ وہ کہتے ہیں اس کو کیوں دیا ہمیں کیوں نہیں دیا اور عبداللہ بن صبا کے آسو یہ لڑکے آ گئے نوجوان جن کا گردنیوں پر مقابلہ تھا ان کو اعلی کار بنایا ان کو مرید کیا اور وہ کہا دیکھو راجی ہمارا تو دل چلتا ہے کہ محمد بن ابر جو ہے شاہدادہ وہ گورنر نہیں ہے اب اور جو ہے عبد بن مسارا گورنر ہے کیوں کہ وہ بنی امیہ ہے عثمان کے خاندان کا ہے اس کو بنایا گیا ہے ہمارے سے کوئی چھوڑا گیا ہے ہمارا دلسپور چلتا ہے گرو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں باہر کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ بتائیں کون سلامت کی اتنی آگ لگا سکتا ہے تو مصر سے ہے مصر سے خوارج کا پہلا اختلاف اٹھا ایسا اٹھا ایسا اٹھا, ایسا اٹھا کہ محمد بنی بکر خارجیوں کا ہم نمائندہ ہو کر جو مدینہ امراوڑہ پر حملہ کیا گیا اور عثمان اور جلدی گاڑی پڑے خاطی کھینچی ہے وہ محمد بنی بکر ہوا ہے تفصیلات اور کتابیں پڑھیں اور بتایا وہ نیا تاریخ ہے علامہ ابن کثیر کی عربی میں تھی جو اب ترجمہ موقع آ گئی ہے اس کو پڑھیں تاریخ و خلفا ہے جرائے الدین سوئیتی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتویں صدی جدید میں لکھی ہوئی ہے ترجمہ کرا گئی عربی سے اس کو پڑھیں آپ کے سامنے حقیقت حال آئے اسمان کہا کہ بیٹھے تیری جگہ اس بارا باپ جو ہے سال میں دیکھتا کہ تو میری ڈاری کو نہیں کھینچ رہا ہے تو اس کو تو بہت ہی تکلیف ہوتی تو یہ عقیدے کا خارجی نہیں تھا اور سازشی اور فسادی نہیں تھا یہ پراپت کرنے کا شکار ہوا ہوا سادہ لو نوجوان تھا اس کے ہاتھ کہاں پہ پیچھے ہو گیا یہاں تک اس خارجی خارج آئے انہوں نے شہید کر دیا کو اور شادت عثمان ایک بہت بڑے اختلاف کی شکل میں سامنے آ گئی بن نے جو کوشش کی تھی اس کا نتیجہ شادت عثمان ہوا اور اس شادی کے نتیجے میں اختلاف گرنما ہو گیا اور وہی اختلاف جنگ جنگے جمبل جنگ, جنگ, جنگ, جنگ, جنگ, جنگ, جنگ سفید وہی اختلاف دو خلاف تھے ایک طرف امیر اللہ عنہ کی ایک طرف اللہ تھی جب تک دونوں کابر ثابت ہے تو وہ ایک اصولی اختلاف کے طور پر رہا جب دونوں اپنی جگہ پر خلاف دونوں کا نظام چالو ہو گیا تو میں ایک خط لکھا جس کا ریکارڈ تاریخی کتابیں موجود ہے کہ ہماری طرح ایک علاقے کے حقم اور میر بھی ہیں ہمارا ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد یہ اختلاف اخراط کا خاتمہ ہو چکے ہیں لہٰذا اپنی جگہ پر حکومت کریں گے ہم اپنی جگہ پر حکومت کریں گے اور بعد میں سے دلچسپ پرات رہے ہیں کہ جو صبح خالی ہوتا تھا اس پر بھی جاتے تھے اس کا قبضہ لینے اور اور کے لیے لے بھی اور امیر باویہ عجی اللہ ان کے لوگ بھی جاتے تھے میں گوتموں کا جاتا سائیکا تو عوام امیر باویہ زلان کے گورنر کو لے لیتے تھے عدلیہ کے گورنر کو باعضہ طور پر فارغ کر کے بھیج دیتے تھے یہاں تک کہ آخری دنوں میں عدلیہ کے خلافت فقط خوفہ پر رہ گئی اور مشورہ والوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی پالیسی میں لچک پیدا کر دیں اور نرمی اختیار کر لیں اور کچھ جدید چیزوں کو لے لیں تو آپ کی بات بھی آگے چل سکتی ہے تو میں نے کہا یہ خلافت ہے خلافت میں حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکم کو دیکھا جاتا ہے اور خلافت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے حکم کو خلافت پر قربان نہیں کیا جاتا سا رکھوں گا کہ حکومت کی باقی رہ رہی ہے تو ہم ایسے ہی چلیں گے جیسا ہمارا طرح ہے میں نے جب دونوں کابل صحابہ کی دنیا سے رخصوطی ہو گئی تو بعد کا طبقہ جو تھا وہ اس خبر پر اس حمل پر اصول پر نہ رہ سکا بازار پندرہ رہ سکا جہاں تک کہ واقعہ کر بلا حکومتی ادارے کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے عظیم قربانی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی منا کی بازی میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری تیرنے کی شکل میں ہوئی ہے اس, کا, اس کی تکمیل جو ہے وہ شہادت حسین میں جا کر ہوگی اقبال نے کہا ہے کہ و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہ حسین ابتدا اسماعیل نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل اس یہ امت ہے کہ قربانیاں دینا اور جان کی بازی لگانا اس کا ترب رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی رضا کی ہے اپنے بیٹے کے گدن پر چھری پھیر کر اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی انتہا کی ہے جانے کر بلا اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا آج ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ محرم کی تاریخ کرانے لوگوں نے شادی کی مقرر کر لی ہے میرا دل بڑا خفا ہے بڑا کڑا ہے تو میں نے کہا کہ ڈھول باجے والی شادی ہے تو نہیں ہونی چاہیے ہم سارے غمگین ہیں سائ کے غم میں سارے غمگین ہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آپ کے ایک عجیب واقعہ سنا ہوں میں نے دس محرم کی رات کو امام حسین رضی اللہ دلہن نے سارے بارہ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح پڑ دیا تھا دس بارن گراج کہ کہا لگا ہم میدان جنگ میں شہید ہو گئے سارے کے سارے مارے گئے تو آگے ہمارے لڑنے والے مسلمان ہیں اور ان کو شریف پر عمل تو کرنا پڑے گا اور وہ عورت جس کا خامد مارا گیا وہ عزت میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا تو طریقے سے اہل بیت کی عورتوں کو ایک تحفظ مل جائے گا تو آج مارا راج کا خیشا میں نے دس بارہ گراج کو شادیاں ہوئی ہیں اور اہل بیت کی ہوئی ہیں تو بڑی ہے لوگ تو مطالعہ ہی نہیں کرتے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو کو ضائع کر رہے ہو آنکھ تیری نہ پاک دل تیرا نہ پاک تو کیا کر کے آیا سر آپ کا میرے سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے کیا تو تو بتایا وہ کر یہاں سے نہیں اٹھے گا کائندہ کے سر کو چھوڑ دے اس کو تر کے آیا ہے یہاں تو پہلے بیت اپنی جانوں کو چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ کے کیسے حکم پر جس کی فقط اصلاح کرنی ہے ان کے ذمہ ہے ورنہ شریعت شریعت جو تھی وہ جزید کی بھی سو فیصد نافذ تھی کیا آپ سے کم لوگوں کو پتا ہوگا چناؤوں کے کچھ اصول جو خلافت کے تھے ان کو ہی وائلشن ہوئی تھی ان کو بدلہ کیا تھا جن کو درست کرنے کے لیے اس نے سارے خاندان کو قربان کر دی چھوٹے بچے کو لایا گیا کہ رات کو پیدا ہوئے ہیں اس گان میں دان دے دیں اور اسی دوران سیدھا کر لگا اس کو اس کی شادت ہو گئی اس واقعے کو بیان کرنا اور پیٹنا رونا یہ تو آسان ہے اسرکہ واریت کو آوا دے کر فرقے بنا لینا یہ بھی آسان ہے لیکن اس کو کرنا مشکل ہے وہ شہر کا دل مانگتا ہے یہ چیز شہر کا دل مانگتی ہے ایسی قربانی کی گئی اور سو اور میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دو چار پیسے کا سو پانچ روپے ہزار روپے کا بکاؤ مال ہیں اتنی قربانی نہیں رہ سکتے کہ سو پانچ روپے ہزار کے لیے سدار وزارت کے لیے اقدار اور خوشی کے لیے جائیداد زمین کے لیے پائس کے لیے بکاؤ مال کے طور پر ہم بک جاتے ہیں جبکہ یہاں ایک دن کے نوزائیدہ بچے کو اس کا خون باپ کے پر گر رہا ہے کس ہے تاکہ اللہ کا بول بالا ہو اور حریت کو اصول دے اس پر حکومت کو لا کر رکھا جائے تو اس اصلاحی ترتیب پر اس نئی علم منکر امام سیل علی اللہ تعالیٰ اور باقی علبید ہیں ان کا خون گرا ہے ان کی قربانی ہوئی ہے اور نتی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اس بات کی بھی سن لیں کہ یہ تو ودا پر دین مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد دن کے کوئی اصول کوئی ہی بنیادے ہیں، کوئی چیز بیان کرنے کے لیے نہیں رہی تھی کوئی نیا دین نیا اصول نئی چیزوں نے لے آنا ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی عبد اللہ بین نے پہلے سیاسی اختلاف کیا اس پر لڑایا سیاسی اختلاف کے بعد پھر اس نے گروہ ادا کیا خارجیوں کا پھر اس کے بعد اس گروہ کو اس نے قائد پھر اس کے باقی جو آتے رہے اس, اس کے پیچھے آنے والے ہم ان نے ان کے لیے قائد بنائے ان کے اصول بنائے ان کے لیے عمار بہت کرتے کرتے کرتے جہاں تک کہ ایک نیا دن لا کھڑا کر دیا گیا پنجاب کہ شادت حسین کا جو سبق ہے وہ حق کا بول بارہ کرنے کے لیے یہاں تک جمنا ہے کہ جان کی قربانی آدمی دے دے اور وہ شخصیت اس کے سارے بچے اور نوجائیدہ بچے اس کے سامنے ان کا خون زمین پر گر گیا لیکن اس کی ہاتھ تلوار آخر تک نہیں گری یہاں تک کہ اپنی جان دے دے اللہ تو بارہ تعالیٰ حق پر ہمیں بھی جمنے کی توفیق عطا فرمائے